أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صبق اللہ العظیم یہ سورہ انفال کی آخری آیت ہے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اسباق کو قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے اس آیت میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعْكُمْ فَأُولَائِكَ مِّنْكُمْ <تصفيق> وہ لوگ جو بعد میں ایمان لے کر آئے پھر انہوں نے ہجرت کی پھر انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہیں تو مسلمان نا بعد میں انہوں نے ہجرت کی جہاد کیا لیکن ہیں تو مہاجرین اور مجاہدین بادم اولا ببادن فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ کے معنی یہاں پر فی حکم اللہ ہیں اول الارحام رشتے دار بعض سے مقدم ہیں زیادہ حقدار ہیں میراث کے اللہ کے حکم میں ان اللہ بکل شعی علیم۔ یقیناً اللہ جل جلال ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان وہ مہاجرین اور مجاہدین جو بعد میں آئے ہیں وہ بھی سابق مجاہدین مہاجرین اور مسلمانوں کی طرح ہیں میراث کے حکم میں جنہوں نے پہلے ہجرت کی جو پہلے مسلمان ہوئے پہلے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا جیسے ان کو میراث ملتی ہے اسی طرح ان کو بھی میراث ملے گی میراث کے حکم میں سب برابر ہیں ہاں جو پہلے مسلمان ہوئے جنہوں نے پہلے ہجرت کی جنہوں نے پہلے جہاد کیا ان کا درجہ زیادہ ہے آخرت کے اعتبار سے ان کا درجہ زیادہ ہے لا من منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل حدید کی آیت ہے اس میں واضح اللہ جل جلال فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا جنگ کی کافروں کے خلاف ان کے ساتھ بعد میں ملنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں جو پرانے مسلمان ہیں سابق مسلمان ہیں ان کی عزت اور ان کا درجہ آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے پہلے اور سابق مسلمانوں میں سے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے برابر تو نہیں ہے نا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چاروں خلفۂ راشدین جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں عشر مبشرہ بالجنہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے ان کے ساتھ وہ صحابہ اکرام برابر نہیں ہو سکتے جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن میراث کے حکم میں سب برابر ہیں صابقون الاکل مکرب جو پہلے مسلمان ہوئے پہلے انہوں نے ہی کی پہلے انہوں نے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت نزدیک ہیں مقرب ہیں ایک شخص دو ہزار ایک میں جہاد کے میدان میں آیا ہے اور دوسرا شخص دو ہزار اکیس میں جہاد کے میدان میں آیا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں دو ہزار ایک میں آیا ہے تو دو ہزار اکیس میں وہ پہلے والے کو تو بیس سال ہو گئے ہیں نا جہاد کو اور جو دو ہزار اکیس میں آیا ہے وہ اب دو ہزار ہے دو سال پورے ہوتے ہیں اس کو بیس سال اور دو سال میں فرق ہے یا نہیں ہے یہ نئے نئے جو مجاہدین ہیں یہ ہرگز پرانے مجاہدین کے ساتھ درجات میں برابر نہیں ہیں کیونکہ جو شروع شروع میں اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے اس وقت مشکلات بہت زیادہ تھی ابھی تو ہر کسی نے داڑھی رکھی ہے اور پھر داڑی کو تیل بھی لگایا ہے اور بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور پگڑی بھی جو ہے وہ بہت چمکدار اس کی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا وہ پرانے لوگ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں مشقتیں جھیلی ہیں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں یہ نئے لوگ ان پرانوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے یہ اللہ تعالی کا کلام ہے کہ وہ تم میں سے ہیں لیکن برابر نہیں ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم وزیرستان میں ریلی میں رہا کرتے تھے وہاں ہمارے انصار نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے آہستہ کریں کیوں تو انسار نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں جو لوگ ہیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہاں پر کوئی مجاہد رہتا ہے تو حکومت کو بتائیں گے اور حکومت آ کر ہمارے گھر کو مسمار کرے گی اور ہمارے گھر کو توڑ دے گی قرآن پڑھنا مشکل تھا اس وقت مسلمان مسلمان کے گھر میں ایک مسلمان ملک میں قرآن پڑھتے ہوئے گھبراتا تھا اور ڈرتا تھا تو اس لیے کبھی بھی نئے مجاہدین پرانے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے وہ بہت مشکل وقت تھا تکلیف اور مصائب سے بھرا ہوا وقت تھا اللہ جل جلالہ نے جیسے ان کو پہلے آنے کی توفیق دی ویسے ان کو مرتبہ بھی دیا تو اب یہ جو لوگ ہیں کسی کاروائی میں گئے یا نہیں گئے ایک سال ہو گئے یا دو سال ہو گئے جہاد کے میدان میں آئے ہیں مبارک ہیں اللہ ان کے کاموں کو قبول کرے اور ان کو استقامت دے لیکن ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ پرانے اور سابق مجاہدین پر زبان درازی کریں سابق مجاہدین اور پرانے مجاہدین ان کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے اللہ نے ان کو پہلے آنے کی توفیق دی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی جس کو مقدم کرتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے الفد المتقدمی فضیلت جو ہے پہلے آنے والے کی ہے دوڑ کا مقابلہ ہے بیس آدمی دوڑ میں شریک ہیں جو آگے نکلتا ہے وہ جیتتا ہے یا نہیں ہے تو جو پہلے آیا ہے ان کی الگ حیثیت ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی بزرگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے جو جہاد کے میدان میں ہجرت کے میدان میں پہلے آئے ہیں ان کی بے آدمی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ان کو مقدم کیا ہے تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ان کو مقدم کریں ان کو آگے بٹھائیں ان کی عزت کریں ان کی توقیر کریں یہ پہلی بات